بسم الله الرحمن الرحیم. السّلام السلام و رحمۃ الله وبرکاتہ الحمد اللہ وسلام على عباده اِب الدین اما بعد آج صور اَتقافر کی تجوید اور قیرات کے حوالے سے ہمارا لیکچر ہے بالله آودب السمی اِلعلیم منشی قونرم منہم ضحی ونفی ونف بسم الله الرحمن الرحیم الح کومت کا فور اس میں پہلی جو آیت ہے اس کی اس میں تکا <ثور> اس میں سا کے اوپر پیش ہے اور سا کو اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صحیح انداز سے پڑھنا ہے اللہ کومت کا فور آگے ہے زر تومل اب پہلے سا پر پیش تھی سا را سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے اور اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑا جاتا ہے یہاں پر پہلا لفظ ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے صحیح انداز سے زر تو مل کے اوپر پیش ہے اور را ہے آگے تو اسے موٹا پڑا جائے گا زر تو مقابر بیر جب بھی راہ سے پہلے زیر آئے گی اور آگے راہ پر جزم یا وقف ہوگا تو اس کو باریک پڑا جائے گا بر اب یہاں پر موٹا بھی را ہم نے پڑا زر اور مقابر یہ دو ہیں تو اس کا جو فرق ہے یہ بہت لازم ہے کیلف تمون اب یہاں پر اکثر لوگ کلہ کو قلہ پڑھ دیتے جب کہ قاف کو کاف دیں اور سین پر سیٹی کی آواز نہیں آتی کلہ سوف تعلمون پھر آگے ہے ثم میم پر غنہ آ گیا سوف تعلمون عین کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا تعلمون نہیں پڑھنا تعلمون بڑا سوفٹ خلو تالمون علم یقین یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت سارے مددات آ رہے ہیں تعلم یعلمون یقین ذقیم تو ان کو لمبا کیا جا سکتا ہے دو سے لے کر تین تک بھی الف تک اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے تو اس کو جب قیر کی جائے گی تو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی بنے لحیم <الْجَحِيم> یہاں نون پر پھر غنہ ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا لتا رویم اکثر لوگ واو کو پڑھتے ہیں تو سیٹی کی آواز آ جائے ول نہیں لتا رویم ہا کو صحیح پڑھنا ہے پھر آ گیا ثم لا ونها ونها نہیں پڑھنا ثم لا لتا رینل یقین یقین آگے ہے سم لتس حمزہ اس میں آ رہا ہے لتس امزا کی آواز جتنی کلیئر ہوگی اتنا اچھا خوبصورت پڑھا جائے گا سوم لتس الون اب یہاں کیا ہے عین آیا یہ حروف اظہار ہیں تو حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ جو حروف ہلکی بھی ہیں یہ حروف اظہار ہیں جب بھی تنوین ان سے پہلے آئے گی دو زبر دو زیر دو پیش تو اس میں اظہار کر کے پڑا جائے گا اخفا یعنی چھپایا نہیں جائے گا حالانکہ اگر اس کے آگے یہ ان الفاظ میں سنا ہوتا تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پڑھنا یوم مائی اظہار کر کے پڑھنا ہے اظہار اور اخوا کا ڈفرنس جسے آ جاتا ہے سمجھ لیں سکسٹی پرسینٹ قرآن کی خوبصورتی وہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سورہ تکافر ہے اب ہم اس کی انشاءاللہ ان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسمن الکتکر ہتارلف تل م ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا العوانہ الحمد رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ